أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر للذين تابوا جَزَاهُمُ اللَّهُ الَّذِينَ سَامَهُ وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ فِي عَدْلٍ لَّنَسِيَ وَعَذَّبَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السجئات ومن تق السجئات يومئذ فقد رحمته وذاليك هو الفوز العظيم ان الذين كفروا لا دن لهم الَّذِينَ تَصغُونَ يُنَادُونَ مَا الله اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا تَقُولُونَ أَفَنُسِكُم إِذَا تُدْعَوْنَ إِن إذ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قالوا ربنا مَن ثَرَسَ سَنِينَ وَأَحْيَيْتَ نَفْسَنَا فَعَتَرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَعَتَرِفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَل إِلَى خُرُوجٍ مِّن سَبِيلٍ ذَلِكُم بِأَنَّ وعي الله وحده كفرت وإن يشرت به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اختزى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد محترم سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة المؤمن یہ سورة الغافر کی تصیر جاری ہے اور آج انشاءاللہ آیت نمبر سات سے ہم آغاز کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ يحملون العرش ملون عرش بمن حل یو سب نبم درب من یسترو نین وہ لوگ یہاں لوگوں سے مراد ملائکہ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 واورف عز ہے وہ منہاؤ کی وا ورف ہے اور اس کا اطف اللہ دینا پر ہے عرش پر نہیں ہے یعنی وہ فرشتے جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں عرش کو اٹھائے ہوئے فرشتے ان کی تعداد چار ہے اور قیامت کے دن یہ تعداد آٹھ ہو جائے گی یخ میں اور ربیہ کا فوق ہے ربض اس دن یعنی قیامت کے دن آٹھ فرشتے اٹھائے ہوں گے آج ان کی تعداد چار ہے ان فرشتوں کی جو حید یہ طاقت اور قوت کا ذکر نہیں ہے مگر ایک فرشتے کا نبیل صام نے احوال بتایا ادین علی ان حد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 فاصلہ بھی بڑھ جائے گا ان کی تعداد بڑھ جائے گی تو وہ جو عرش کے ارد گرد ہیں ان کو ملائکت المقرودین بھی کہتے ہیں اور الملاکت القرین بھی کہتے ہیں جو فرشت عرش کے ارد گرد ہیں. تو بڑی ان کی تعداد ہے ان فرشتوں کے بارے میں خبر دی گئی جو سب بلب حمد رب یہ اپنے رب کی تصویر کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ یہ سب کرتے ہیں وہ بے حمد اپنے رب کی حمد کے ساتھ یہ بائیں ملابسا کہلاتی ہے بےحمد رب کی با ملابس مانا یہ سب ہن اللہ کی تصویر کرتے ہیں اور وہ تصویر ملی ہوتی ہے اس کی حمد کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ تصدیح ہے تصریحی حمد تحمید اور فرشتوں کا افضل ترین ذکر ہے ایک حدیث میں صحابہ نے پوچھا نبی علیہ السلام سے افضل ذکر کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصطفی اللہ ملائے کرتے ہی افضل ذکر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا روکیا ہے سبحان اللہ حمدہ تو سبحان اللہ کلمہ تصویر ہے جس میں تنظیم کا معنی ہے اللہ کا ہر آئر سے پاک ہونا اور اب حمدی یہ کلمہ اللہ تعالیٰ کے حند اور اس کی سنا اور تعریف کے اس بات کا کہ وہ ہر قسم کی حند کا اور ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے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 تو فرستوں کا استغفار کس کے لیے ان بندوں کے لیے جو ایمان ایماندار فرفرست توحید توحید پر ڈٹ گئے توحید پر قائم ہو گئے تو فرشتوں کا استفار کرنا بڑی عظیم سعادت ہے عظیم سعادت ہے اللہ تعالی نے ان فرشتوں کو جو ڈیوٹیاں سونپی ہیں ان میں سے ڈیوٹی یہ کہ میرے مومن بندوں کے لیے استفار کرو استفار کے دعائیں کرو تو فرشتوں کا یہ کردار بڑا عظیم ہے جس بندے کے لیے فرشتے دعا کر دیں استفار کی گناہوں کی بخشش کی بھلا وہ دعا کیوں نہ قبول ہوگی اور شریعت میں بہت سے مواقع دیے ہیں جن مواقع میں فرشت دے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 دوسرا ایک انسان رات کو بستر پہ آتا ہے اور جب بھی اس کی آنکھ کھلے یا کروٹ بدلے کوئی دعا پڑ لے لا الہ الا اللہ شریق الملک ولا الحمد یا سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ ولہ اکبر الا اللہ بل ولا ولا العظیم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 خرون علین یہ ملائکہ کیا کرتے ہیں استفار کرتے ہیں ان بندوں کے لیے جو ایمان لائے ایمان میں سر فرست توحید ہے جو خالص موحد بن گئے جن نے توحید کے اجالے سے اپنے ظاہر و باطن کو روشن کر لیا اور توحید کے دور سے اپنے آپ کو منور کر لیا ان کے لیے استغفار کی دعائیں مزید کیا دعا کرتے ہیں ربانہ وسیع کل شعیع رحمتم واحل اے اللہ وسیع تو نے گھیر رکھا ہے وسیعت کے ساتھ کل شعیع ہر شے کو رحمت الماحلم عزرو رحمت اور عزرو علم کے رحمت اور علم سے ہر شے کو گھیر رکھا ہے یعنی فرشتے دعا کرنے کے لیے اللہ تعالی کی جناب میں وسیلہ پیش کر رہے ہیں وسیلہ کس چیز کا وسیع اللہ شہر رحمت و علم کہ تو نے رحمت اور علم سے ہر شے کو گھیرا ہوا ہے تو اس رحمت کا واسطہ ہے اس علم کا واسطہ تیرے رحیم اور رحمان ہونے کا واسطہ اور تیرے علیم ہونے کا واسطہ فرشتے سے پیش کر کے دعا کر رہے ہیں کیا دعا فاغفر للذین لین لدین تابو تباہ و سبلگ پستو معاف کر دے بخش دے ان بندوں کو جنہوں نے توبہ کر لی اور تیرے راستے کی اتباع کر لی پیروی کر لی ان کو معاف کر دے فرشتوں کی دعا ہے یعنی کتنے قیمتی لمحات ہیں یہ اور کتنی قیمتی دعائیں ہیں یہ کہ اللہ تعالی نے لا سازاد ملائکہ کو ڈیوٹی سونپ رکھی ہے کہ تم نے مستقل مسلسل میرے مومن بندوں کے لیے دعا کرنی اور دعائیں آ رہی چاروں طرف سے ملائکہ کی اب عرش کے حاملین بڑے فرشتے اور عرش کے ارد گرد سارے جو فرشتے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 فر للذین آم للذین لوین تابو بتا باب سبھی تو بخش دے معاف کر دے ان بندوں کے لیے تابو جنہوں نے توبہ کر لی بندے سچی اور خالص توبہ کر لیں ان کو معاف کر دے اور سانس بتا باؤ سبھی اور اتباع کی تیرے راستے کی تیرے راستے کی اتباع کی, کی وہ بندے واقعی گراہوں کی بخشش کے مستحق تیرے راستے کی فبا کی اللہ کا راستہ کیا ہے وہی الہی کا راستہ اللہ نے قرآن سے مالم کے مطالعہ اللہ نے آپ پر القرآن اتارا الحکمت نبی کی حدیث اتاری اللہ رب العزت کے راستے کی تباہ کریں بتبرو سبھیلگ اور اتباع کر تیرے راستے کی تو اللہ کا راستہ کیا ہے وہی الہی کتاب و سنت فرات مستقیم اللہ کا راستہ اللہ رب بھی اللہ فرات مستقیم بے شک میرا رب فرات مستقیم پر بتبرو سبیلک اور اتباع کی تیرے راستے کی فراط مستقیم کی فراط مستقیم کو اللہ کا راستہ کیوں قرار دیا گیا اللہ نے اتھارا اللہ نے بنائے جب اس لحاظ سے بھی کہ جو بندہ اس سرات مستقیم پر چلے گا تو یہ راستہ اس کو اللہ تک پہنچائے گا یہ اللہ کا راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے اس مستقیم پر چلنا کتاب و سنت کو لے لینا اور قبول کر لینا جب پیروی کرو گے اطاعت کرو گے تو یہ راستہ تمہیں اللہ تک پہنچائے گا باقی مذہب الجہیم اور بچائے ان کو جہنم کے عذاب سے یہ ملائقہ کی دعا ہے مزید دعا ربنا بانا جنات جنات عدم اللہ سے واجب ہوں اور اے میرے رب اے ہمارے رب اور داخل کر ان کو جنات عدن میں شہ کو بولتے جو ہمیشہ برقرار رہے ہمیشہ قائم رہے کہ جنت جنات عدم ہمیشہ قائم رہنے والی نہ کبھی ان پر فنا آئے گا نہ کبھی کمی آئے گی نعمتیں بڑھتی جائیں گی رحمتیں بڑھتی جائیں گی کمی کبھی نہیں ہوگی ہمارے رب داخل کر ان کو جنات عدم میں اللہ کی ہوں جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہوا ہے ادھر نیک مال کرو گے توحید کو اپناؤ گے ایمان قبول کر لو گے تو وہاں سے کہنا جنت اے ہمارے رب خل عمر داخل کر ان کو جنات عدن جنات عدن میں اللہ کی وا جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا حساب تیرے وعدے کی تکمیل کا دن ہے ملائکہ دعا کر رہا ہے کتنی قیمتی دعائیں وہ منصلحم آبا ام ازواج میں ضروریاتیں ہند اور ان کو بھی داخل کر دے جو نیک ہوئے ان کے باپ کہ ان کی بیویاں یا شوہر یا ان کی ضروریات اولاد ان کو بھی داخل کر دے اور ان کے جو باپ دادے یا بیویاں شوہر یا اولادیں لڑکے ہوں یا لڑکیوں ہوں اگر وہ نیک ہیں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 اور جو بیوی بی آپ کو ملی اس سے مساحرت کا رشتہ قائم ہو گیا جو بیوی بی کو شوہر ملا اس کا اس سے مساحرت کا رشتہ قائم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے تینوں رشتے جمع کر دی فرشتے کیا دعا کر رہے ہیں ان کو جنت کا داخلہ طا فرما دیں اور جو ان میں سے نیک ہیں ان کے باپ ہوں ان کے ازواج ہوں بیوی بی ہیں شوہر مزریاتیں اور ان کی اولاد ہو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 سیاد سیاحت ان کے جمع برائیوں سے بچانے کا مانا برائیوں کے انجام سے گناہوں کے انجام سے اصل برائی آخرت کے لیے آخرت کی کامیابی کے لیے تو واقعی مسیاد بچا ان کو برائیوں سے تو من تو بن تک سیاد یوم دن فخت رحم اور جس کو تو نے بچا لیا برائیوں سے یوم دن اس دن فخر احمتا اس پر تین رحم فرمایا تیرے رحمت کی وسرت ہے کہ تو ان کو قیامت کے دن کی برائیوں سے بچا لے یعنی برائیوں کے نتیجے سے بچا, بچا لے گناہوں کا نتیجہ آزاد ہے اور تو آزاد دینے کے بجائے ان کو معاف کر دے ان کی توحید کی بنا پر تو بڑی تیری رحمت کی وسرت کی بات ہوگی فقطر اہمتا تو ان اس پر رحم کر ڈالا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 برائیوں سے یعنی برائیوں کے انجام بد سے تو سیاد یوم فقط رحم تھا اور جس کو بچا لیا تو انہوں نے گناہوں سے یعنی برائیوں سے اور برائیوں کے انجام سے یوم دن اس دن فقط رحم پس تو نے اس پر بلا رحم کیا بظارک الفت العظیم اور یہ بڑی کامیابی بڑی کامیابی ہے خلاصہ کلام یہ تو ملائکہ کثیر تعداد کے بڑے بڑے ملائکہ جو حاملین عرش ہیں وہ بھی اور جو ملائکت القرین جو عرش کے ارد گرد وہ بھی کیا کرتے ہیں اللہ کا ذکر سبحان اللہ رمد ہی جو حدیث میں آتا ہے صحابہ نے پوچھا کہ افضل ذکر کون سا ہے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 ایک توبہ کا مینج توبۃ الرسول اور دوسرا اللہ کے راستے کی اتباع اللہ کے راستے کی پیروی اللہ کا راستہ لانے والا کون ہے محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کا راستہ کیا ہے وہ راستہ جو اللہ کے رسول نے دیا جو اللہ رسول نے دیا تو ملائکر کی دعا ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے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 اور جو بھی نیک ہوا ان کے باپوں میں سے ان یعنی کے باپ دادوں میں سے یا ان کی بیویوں شوہروں میں سے یا بیویوں میں سے اور ان کی ضروریت میں سے اولاد میں سے ان نقاط عزیز الحکیم بے شک تو بڑا ہی غلبے والا اور حکمت والا ہے واقعی مسییات اور بچا ان کو برائیوں کے انجام سے پمن سے یوم دن اور جن کو تو نے بچا لیا گناہوں کے انجام سے برے انجام سے یوم دن اس دن فقطر حمن تھا تحقیق تو نے اس پر رحم کیا بظارے کو العظیم اور یہی بڑی کامیابی کہ ملاکہ کی دعائیں بڑی قیمتی دعائیں ملکہ کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو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 پکارنے والا کون ہوگا یہ بیان نہیں یا اللہ خود پکارے گا یا ملائکہ پکاریں گے اللہ تعالیٰ کے عمر سے کیا پکارے جائیں گے یا مخت اللہ یہ اکبر میں مخت اللہ کی ناراضگی مخت اللہ کا غصہ اللہ کی ناراضگی اکبر زیادہ بڑی ہے میں مخت منفوظہ تمہاری ناراضگی سے جو اپنی جانوں کے بارے میں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 کیوں, ہم نے کفر کیا؟ کیوں, کیوں, ہم نے کیاج کو اپنایا اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ جو ناراضگی تمہیں اپنے آپ سے ہے اللہ کی ناراضگی تم،, تم سے اس سے بڑھ کر مخت اللہ اور اللہ کی ناراضگی اکبر سب سے بڑی ہے زیادہ بڑی ہے کس چیز سے ناراضگی سے انفسکوں تمہاری جانور اپنے آپ سے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 البتہ اللہ کی ناراضگی اکبر زیادہ بڑی ہے میں مختم انفوشا تمہاری اپنے آپ سے ناراضگی سے تمہاری اپنے آپ سے ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی بڑی ہے اس سو ایمان فتح فرون جب تم بلائے جاتے تھے ایمان کی طرف تو تم کفر کرتے تھے تو کفر پر اللہ ناراض ہوتا ہے تم کیا ناراض ہو گے اپنے آپ سے اللہ کی ناراضگی تمہاری ناراضگی سے بڑی کالو اس وقت لوگ کہیں گے کہ ربنا اے ہمارے رب امتہ نسل حسین نے تو نے ہمیں دو دفعہ موت دی واحعی تو نسل نے دو دفعہ زندگی دی دو دفعہ موت سے کیا مراد ہے؟ یعنی پہلی موت عدم ہے جب انسان دنیا میں موجود نہیں تھا یہ پہلی موت ہے پھر وجود میں آیا زندگی مل گئی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 ایک زندگی کون سی جب اللہ عدم سے وجود میں لائے گا پہلے انسان معدوم تھا نام و نشان تک نہیں تھا اب وہ پیدا ہو گیا وجود میں آ گیا یہ پہلی زندگی پھر مرے گا قبر میں دفاع مروگا پھر جب قیامت قائم ہوگی اپنی قبر سے اٹھایا جائے گا زندہ کر کے یہ دوسری زندگی دو موتیں اور دو زندگیاں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 اللہ پچھلے معاملے کو درگزر کر کے ہمیں تو معاف کر دے ہم سے راضی ہو جا اور جہنم سے ہمیں نکال دے جہنم سے نکال کر کیا کرے یہ تو دنیا دوبارہ قائم کر دے یہ بھی مجربین کی خواہش قائم کی دن ہوگی دنیا دوبارہ قائم ہو جائے ہم دنیا میں جا کر نیک عمل شروع کر دیں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 نہیں تھارہ کمال ہے. موت دینے والا بھی تو زندگی دینے والا بھی تو ہم اقرار کر رہے ہیں فرق رفنا میں اور ساتھ ساتھ اعتراف کر رہے ہیں اپنے گناہوں کا فالی لاکھو جی من سبین بس کیا جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے من سبین یہ تنقیر کوئی راستہ یا اللہ مرز ہے جہنم سے نکلنے کا اور باہر آنے کا لیکن نہیں اب کفر اور شرک جو تم نے کیا ہے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 اور اللہ کے راستے کے ساتھ پوری طرح تمسک ہو پوری قبت کے ساتھ اس کو تھامنے والا ہو باقی جو توبہ نہیں کرتا اس کے لیے دعا نہیں فرشت ہوتی کہ جو بندہ کتاب و سنت کو چھوڑ کر اتباع کا دوسرا راستہ بنا لیتا ہے ان کے لیے دعا نہیں ہے یہ دعا ان لوگوں کے لیے جن میں دو خوبیاں ہوں ایک منہج توبہ بار بار توبہ کریں اور دوسرا اللہ کے راستے کے پیروکار بن جائے اللہ تعالیٰ توفیق عطا پرما دے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ جو ملائکہ کی جو قیمتی دعائیں ہیں ہم ان کے حقدار بن جائیں ان شرائط کو پورا کر کے یہاں پر ذکر کی گئیں بارک اللہ فیقم ان الحمدللہ رب العالمین